سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیم کے مطابق ہے ہماری اذان وہ اذان ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت محضور رضی اللہ تعالی انہوں کو سکھائی تھی وہ اذان ہے وہی اذان ہماری ہے دوسری کوئی اذان ہم ایسی نہیں دیتے نہ ہی اس میں زیادتی ہے اور نہ ہی کمی ہے اور حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کب اور کیسے اذان سیکھی کی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علاۃ وسلام حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے ابو کہتے ہیں میں دس آدمیوں کو لے کر مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تاکہ حضور علیہ حسالات وسلام کی اذان سنوں پھر اس کا مذاق اڑاؤں ہمیں یہ موقع مل گیا کہ آپ کے معذر نے اذان دی ہم نے دور سے سنی تو میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یعنی عذراہ مذاق کلمات اذان بلند آواز سے کہنے شروع کر دیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی آپ کو میری آواز پسند آئی صحابہ کرام رضوانجمعین سے فرمایا اس آواز والے کو میرے پاس پکڑ لاؤ تو مجھے حضور علیہ سلاد والسلام کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مذاق سے کہہ رہے تھے آ تو ہمارے سامنے کہو وہی کلمات کہو تو میں نے بہانہ بنایا کہ میں بھول گیا ہوں تو آپ نے ایک روایت کے مطابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا بس ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرا قلب و جگر میں ایمان کے سوتے پھوٹ گئے ایمان کے بھارے فوٹ پڑے اور چشمہ ایمان کا چشمہ جاری ہو گیا تو پھر کیا تھا کہ میں نے کلمان ہو گیا اس کے بعد حضور علیہ سلاد والس نے مجھے ہر میں کا کازن مقرر فرما دیا اور مجھے اور میری درخواست پر اذان کی تعلیمات تعلیم فرمائی اور نسائی شریف میں اس کا ترج تذکرا یہ ہے لذب پند بیل بیل حرام کل تو یا رس اللہ پلام کما تو بےحا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ آخر ہی یعنی پورے الفاظ اس طرح ہیں چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم یہ صبح کی اذان میں افلاۃ خیرن میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے جو حضرت محضورہ رضی اللہ تعالی ابو محضورہ رضی اللہ تعالی انہوں کو سکھائی ہے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ناکمی کی ہے اور نہ جناب والا اس میں زیادتی کی ہے کچھ نہیں کیا اور میں کہتا ہوں یہی الفاظ جو ہیں اگر کوئی شیعہ ثابت کر دے کے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وضح الکری نے نکال دیتے ہیں وہ اذان ثابت کر دے کہ علی المرتضی کے زمانے میں وہ اذان ہوتی تھی جو آبشیا دیتے ہیں تو میں جناب والا ثابت کرنے والے کو ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا اگر نہیں انشاءاللہ اللہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن علی المرتضیٰ کے زمانے میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم نے اس اذان کی تعلیم دی ہو آج یہ بے سرے لمبی جی سر لگا کے جو دیتے ہیں وہ اذان ثابت کرنے والے کو ایک ہزار روپیہ نقد انعام ہے اور یہ اذان تو جناب والا نسائی شریف میں حدیث موجود ہے اور جناب والا ابو دعو شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حضورا رضی اللہ تعالی انو کی درخواست پر آپ نے وہ اذان سکھائی ہے جو آج سنی دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میرے پاس اس پر ایک دلیل نہیں بلکہ یہ کئی دن میں مناظرہ کر سکتا ہوں اس موضوع پر یہ شیعہ کے لیے آسان کام نہیں ہے کہ شیعہ ثابت کر دیں جو اذان وہ دے رہے ہیں وہ علی المرتضا کرم اللہ بج الکریم آپ کی تعلیم سے وہ اذان دی جاتی ہے بلکہ نہیں میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے حدیث اس طرح ہے حدثنا ثنا سن سنا الحارس بن عبید ان محمد بن عبد المل مالک بن ابھی مزورہ ان ابھی ہے عن جدہی ہی تالک کل تو یار سنتل اذان کال پم مقدم راسی پکالت کل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ اللہ الله اشحد اللہ اللہ الله اشهد الن محمد الرسول الله اشحد ان محمد رسول اللہ حیا اللہ حیا اللہ حیا اللہ حیا اللہ اور اس کے بعد لکھتا ہے ب انکان سلا تو صبح کلتا اصلا تو خیر مینن اصلا تو خیر مینن و یز پور ان سمیاب القا علی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزانہ ہر پن اللہ اکبر اللہ و اکبر و یقان یقول اصلاۃ خیرم مینن السلہ تو خیروم مینن ابو دع شریف میں یہ حدیث ہے اور میں یہ ثابت کروں گا کہ شیعہ کی اذان ایک لانتی فرقے نے ایجاد کی ہے علی المرتضی کی یہ آزان ایجاد کردہ نہیں تعلیم شدہ نہیں آپ کے مطابق نہیں بلکہ لانتی فرقہ ایک لانتی فرقہ جس کو مفوضہ کہتے ہیں اور اس لانتی فرقے نے اس کو ایجاد کیا ہے اور اس لانتی فرقے کی اذان جو ہے وہ ہی, ہی نہیں کسی صورت میں بھی یہ آزان وہ جناب والا ہمارے لیے حجت نہیں ہے کسی صورت ہم ماننے کے لیے جناب والا نہیں مانتے بلکہ یقین نہ آئے تو ان کی کتاب ہاں جی ان کی کتاب جن کے بارے میں یہ لوگ ان کی صحائے عربہ میں یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں ملا یحضر حلطقیح میں اور اس کی جلز پہلی صفحہ نمبر 188 پر اور صفحہ نمبر 188 سے 199 تک اور اس کا ہے فل ازانے والاقامت کے باب میں مطبوعہ تہران اس میں یہ بات موجود ہے وہ ہاگل کتابیں ہاگاہ ازان صحیح ہو لا یزاد پی ہے بلا تو لان اللہ اخبار وجاد فی الضانی محمدن و آلو محمدن خیر البریت مرتے و فی باد روایاتی مشدد الحمدن رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتین ومنہ من روا بدل ذالک اشہد ان علی امیر المؤمنین حق مرتین ولا شک فی ان علی ولی اللہ انہو امیر المؤمنین انہو امیر المؤمنین میں چھوڑ رہا ہوں جناب اگر آپ آتے ہیں تو تشریف لائیں السلام علیکم حاضر ہوں السلام علیکم کیسے سر آپ لوگ تمام مسلمانوں کو میری سے سلام حاضر اصل میں آپ کی تقریر سنا تھا اور آآ آآ لیکن دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو आपको क्या मिल जाएगा कुछ साबित करने से सा आपने कहा कि आप एक हजार रूपए देंगे नाम रखे ना आपने तकरीबन ये बजमे रजा और आ, हसन रजा ये तो शिया नाम है तो नाम भी तो फिर कुछ ऐसे रखे ना कि पता चलेगा कि भाई किससे बात कर रहा हूँ हो सकता है भाई आप ही शिया हो तो नाम तो चेंज किया उठना बैठना हर जगह है हर कम्यूनिटी में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखे नफरतें ना फैलाये ना फैलाएं आपको अच्छा चला है आशादन जी आप ये जो अपनी जो तकदीर है ना कि नफरत ना फैलाए ये अपने जाकर राफी दोस्तों को बोलें अपने राशी दोस्तों को बोले जो साहबा इक्राम को गाड़ियाँ देते हैं रूम खोलते हैं صحابہ کرام کے نام سے گالیوں کے ساتھ روم کھولتے ہیں وہ خبیس کے بچے لانتی حرامی وہ جو گالیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے کھولتے ہیں نا ان کو جا کر آپ نفرتوں کی بات کریں سمجھے پہلے جا کر ان کو مسلمان کریں پہلے جا کر ان کو مسلمان کریں ان خبیسوں کو جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. پھر بعد میں آتے یہاں پر تکڑی جھاڑنا سمجھے بچے آ جانا تھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن رضا بھائی آپ کی یہ بھائی بھائی صاحب آپ لکھئے گا کچھ کچھ نہ لکھئے گا جی کچھ نہ لکھئے گا یہ مائک آپ کے لیے ہے کوئی آپ کو ڈانٹ دینے والا انشاءاللہ شاء نہیں ہے اور آپ کم از کم ہمارا نام تو شیوں والا ثابت کر دیا لیکن یہ نہیں بتلایا آپ نے کہ شیعہ کا آئمائے ایزام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ابن سبا یہودی کے ساتھ تعلق ہے کم از کم ہمارا نام جو ہے آئمائ ایزام سے ملتا ہے اور آپ کی طرح یہودیوں سے نہیں ملتا ٹھیک ہے اور, اور اور یہ بات یاد رکھے میں آپ کے لیے مائک ہے اب آپ نے اپنی اذان یہ ثابت کرنی ہے سب سے مین چیز یہ ہے جس کے لیے آپ مائک پر تشریف لائے اپنی اذان کو اپنی کتابوں سے ہماری کتابیں چھوڑ دیجئے گا اپنی کتابوں سے ثابت کرنی ہے کہ جو اذان ہم دیتے ہیں اور وہی تعلیم سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وج الکریم کی تعلیم ہے نہ کہ اس مفوضہ فرقہ جو پیدا ہوا اس کی تعلیم نہیں جس پر تمہارے مولویوں نے ملا یحظر الفقی کی میں عبارت پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ بات اس کی عبارت پڑھ رہا تھا جو سہایے اربا میں سے آپ کی کتاب ہے اور اس میں یہ کتاب یہ بات موجود ہے کہ یہ الفاظ جو ہے کہ ایک مفوضہ نامی گروہ پر اللہ کی لانت ہو و مپودہ تو لاہن اللہ قد وضا ہُ اخبار وزاد یہ الفاظی کی ہے یہ ثابت کرنا انہوں نے زیادتی نہیں کی بلکہ علی المرتض کرم اللہ وز الکریم آپ کے زمانہ میں یہی اذان دی جاتی تھی وہ دوسری اذان جو سننی دیتے ہیں وہ نہیں دی جاتی تھی یہ آپ نے ثابت کرنا ہے دوسری کوئی بات نہیں آپ سے سنی جائے گی میں آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں السلام علیکم اگر آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے جو اخلاقن گری ہوئی ہوگی تو آپ کو ڈانٹ بھی دیا جائے گا اور پھر آپ کو بند کیا جائے گا ورنہ آپ کے لیے یہ مائک آپ کے لیے حاضر ہے السلام علیکم اچھا رضوی صاحب اس سے پہلے آپ مائک پر آئے میں ایک گزارش کر دوں آپ سے دیکھیں میں جو ہے بہت اچھا لیکچر نہیں دیتا ہوں لیکن آپ اپنی جس بھی کتاب کا حوالہ دیں اس کی اسنادی بتا دیں جیسے میں اگر آپ کی کتاب کے حدیث کے راویوں کے نام بتلاؤں گا ان کی جرہ کروں گا کہ آپ کے کس حدیث کے ایمان نے ان راویوں پر جرہ کی ہے اور پھر اسناد کو صحیح ثابت کروں گا تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اگر اپنی اذان کو جیسے علامہ صاحب نے کہا اپنی کتاب سے اگر ثابت کریں گے تو ان راویوں کے نام آپ ضرور بتا دیں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دے کے کتاب کا نام ہے من لا روح الفقی من لا لدروح الفقی جلد ایک سے میں کوٹ کر رہا ہوں شیخ صدوق نے لکھی یہ کتاب ایران کی ویب سائٹ سے ہے یہ کیا لکھتے ہیں سنیے اس کے بعد میں ایک فری کرتا ہوں آپ کے لیے کچھ غلط لوگوں نے اذان کے اندر علی ولی اللہ کا لفظ دو بار شامل کر دیا کئی لوگوں نے علی کو کیا کئی لوگوں نے عال محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے مرتبے کا لفظ اذان میں شامل کیا یہ سب ایجاد کردہ تحریف شدہ حدیثیں ہیں اور صحیح اذان میں ان سب کی کوئی روایت نہیں ملتی شیخ صدوق اپنی کتاب من لا یدرو الفقی جلد ایک صفحہ نمبر 188 پر ہے میں انشاءاللہ ان سب کی آن لائن لنک بھی دے دوں گا شیعہ ویب سائٹ سے جہاں آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم असल असल में देखे कुछ ग्राउंड बनाना पड़ता है इसलिए मैं ये कुछ बातें कर रहा था कि जो आप अभी अजहान की बात कर रहे थे देखिये इसमें ना बहुत सारे पहलू निकलते फिर मुझे पूरा ग्राउंड तैयार तैयार करना पड़ेगा पूरी पूरी चीजों से मसला हो जाएगा सही है ना? तो मैं सिर्फ इसलिए भाई हाजिर हुआ हूँ एक तो मैं आप लोग से माजर करनी हूँ मैं खामा एक मुझे किसी ने इन्वाइट किया था मैं यहाँ पे आ गया लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अब एक सवाल पहला होता है सही ना एक सवाल है कि आप तो हम पे लानत भेज रहे हैं शिया को काफिर करार दे दिया सब कुछ दे दिया तो फिर उसकी अजान क्यों मान रहे हैं आप छोड़ दे आप ये चीजें आप उसको करने दें शिया कर रहे हैं आप अपना खुश रहे उसको अपना खुश रहने सिर्फ मैं ये कहना आया था यहाँ पे जहां रहे खुश रहें دوسرے کو بھی خوش رہنے دے اگر میں کہہ دوں کہ فجر کی آزان کا میں کچھ کہہ دوں گا تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا تو یہ مسئلے بڑھتے رہیں گے ایسے تو اس چیز کو ختم کریں اس کشما کش کو اگر کوئی بولنا آپ سے کہتے ہیں مرغے کی آزان کو ثابت کرو صحیح ہے نا وہ تو کہتے کہ او مرغا آزان دیتا ہے صبح کے ٹائم شام کو بھی دیتا ہے صحیح ہے نا جب ہم کو مسلمان ہی نہیں مان رہے صحیح ہے نا تو پھر آپ آزان और फिर हमारा फिक्र अपनी फिक्र करें कवर में आपका आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा ये जो रावजी शी था ये आदान इस तरह देता था आप बताइए बजमे रजा, या हसन रजा जी हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है कि आप जान के कौन से दर्जे में जो है वो आपका जो है ना जलाया जायेगा हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है न ही हमें आपसे कोई हमदर्दी है نہ ہی جناب علی ہم آپ سے کوئی کسی قسم کا جو ہے ہم رشتہ رکھ ہمارا کوئی رشتہ ہے آپ سے بات صرف اتنی ہو رہی ہے علمی بات ہو رہی ہے یہاں پر اگر آپ کو علمی بات کرنی ہے تو آپ مائک پر آئیں ورنہ خاموشی میں بیٹھ کر صرف یہاں پر علم کرام کو سنیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جو مائک دیا گیا ہے اور تقریر کرنے کے لیے نہیں دیا گیا آپ کو اگر کوئی علمی بات کرنی ہے اگر آپ کے پاس علم نام کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ مائک پہ بات کریں دوسری بات یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت ہے اگر ازان کہتے ہو نفرت ہے اگر ازان کو ثابت کیا جا رہا ہے احادیث سے ثابت کیا جا رہا کسی کو گالی نہیں دی جا رہی کسی کو برا نہیں کہا جا رہا کسی پر لاگت ملامت نہیں جا رہی وہ کہتے ہو اب نفرت ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی بےغرت انسان تم صحابہ کرام کے نام لے لے کر گالیاں دیتے ہو ان کو ہاں تم بزرگان جن کو گالیاں دیتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی بےغرت انسان تمہیں وہ نفرت نظر نہیں آتی کے بچے صحابہ کو گانے گالیاں وہ نفرت تمہیں نظر نہیں آتی اور تم جو ہے اس تمہیں یہ نفرت یہاں پر علمی گفتگو ہو رہی ہے یہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے اگر بات کرنی ہے علمی گفتگو کرنی ہے تو مائک پر آ کے بات کرو دلاش دو نفرتیں پھیلاتے ہیں پوری دنیا میں ساری دنیا میں بڑے بڑے صحابہ اقمام جن کو سرکار نے جنت کی بچا دی ان کو گانے دیتے ہیں یہ خبیب اور یہاں پر آ کر جو ہے بات کرتے ہیں اگر مائک میں دوں گا مائک پر آؤ لیکن پہلے جو دلائل ہے کوئی کتاب کا ریفرنس ہے کوئی حوالہ ہے تو مائک پر آؤ اور آپ بات کرو لیکن اگر یہ بیٹھ کے کر یہ کرنا تقریریں کر کرنی ہے تو تقریر کرنے کے لیے مائک نہیں ہے آپ کے پاس آ جاؤ بائک پہ السلام علیکم چلے میں مانتا میں سننی بننے کو تیار ہوں لیکن آپ یہ بتائیں میں کون سی آپ کی فکا اختیار کروں مالکی عملی، شافعی یا ہنسی یہ پہلے کون سی میں اختیار کروں یہ میں آپ سے بتائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیں رضوی صاحب جو ہے وہ حسان بھائی درا کنٹرول کریں ویسے تو آپ کی باتیں صحیح ہیں کہ آپ دیکھیں بڑی اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں لیکن سب جانتے ہیں پورا پالتو جانتے کہ کس کس کس کس رومز شیخ حضرت عمر کا نام لے کر حضرت عائشہ کا نام لے کر روم اوپن کرتے ہیں اور نہ دیتے ہیں گندی گندی تو پوری پالتو کو پتا ہے کہ گالی کون دیتے اور ہم لوگ تو کسی کو گالی دیتے ہی نہیں تو اس وجہ سے یہ فکا والی باتیں آپ ایسے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ مین بات عقیدے کی ہے تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو آپ اپنا کلمہ اور اذان ثابت کریں جیسے ہم نے لکھا ہوا ہے اگر آپ بات نہیں کر سکتے جس بھی ساتھ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو کسی اور بڑے ذاکر کو پاپ کو لے کے آئیں اگر کوئی نہیں ملتا آج کل تو ہم کو لے کے آ جائیں جائیں بس میرے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی رضوی بھائی کو پورا کرنے کا حق دیں پورے کا پورا ان کے لیے جتنا میرا ٹائم ہو اتنا ٹائم ان کو دیں جو چاہیں یہ بیان کریں اور کم از کم ایک دن ایک ہی موضوع ہو جیسا آج آزان کا موضوع شروع ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ضرور پڑھتے ہیں اس پر بعد میں بات ہوگی کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ آزان کا شروع ہو چکا ہے اب کم از کم اپنی کسی کتاب سے مجھے وہ اذان سیدنا علی المرتضا کرم اللہ عظہ الکریم آپ کے دور خلافت میں آپ کے دور خلافت میں آپ کے حکم سے فلاں مسجد میں یہ اذان ہوئی تھی یہ ثابت کریں بھوب ہاتھ بلند کریں میرے سوال کا جواب دیں گے باقی بات جو ہے عقیدے کی ہے وہ انشاءاللہ اللہ جب آپ اس موضوع پر آئیں گے تو اس پر بات ہوگی آ, آپ اس روم میں احد اللہ کو بلا لیں دوسرے کو بلا لیں یا, کیا, یا ہو, اور بندوبست کر لیں لیکن یہ ثابت کرنا ہوگا جو ازان آج شیعہ دیتا ہے میں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ میں جس جناب والا یہ شیعہ ازان ثابت کرے میں نہیں کہا کہہ رہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں علی المرتضی کرم اللہ عض کریم آپ کے زمانہ میں آپ کے دور خلافت میں جو اذان ہوتی تھی وہ اذان آپ ثابت کر دیں تو انشاءاللہ اللہ بفضل ہی تو بھی بڑا ہوتا ہے آپ نے ایک ہزار روپے کا مذاق اڑا دیا ہے آپ کو بھئی کتنا انعام چاہیے انعام ہے نا انعام ہے آپ کو ثابت کرنے کا ہے جی اگر آپ زیادہ پیسے کے طالب ہیں تو پیسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اتنے بندے یعنی چھتیس آدمی اس وقت روم میں یہ بات سن رہے ہیں کہ آپ اپنی اذان کو ثابت کریں گے پیسے کے لالچ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سچا ہے آپ اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ اذان جو آج دی جاتی ہے آپ کی مساجد میں وہ آپ نے ثابت اپنی کتابوں سے کرنی ہے اپنی کتابوں سے آپ ثابت کریں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اذان سکرم اللہ وز الکریم آپ کے زمانہ میں آپ کی مسجد میں جہاں آپ امام اور خطیب تھے اس مسجد میں یہ اذان ہوتی تھی بس اتنی سی بات ہے ورنہ مجھے حکم فرمائیے گا کہ میں اپنی جو اہل سنت و جماعت والی اذان ہے آپ لوگوں کی کتابوں سے میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے نا ہماری کتابوں میں بھی ہے اور آپ لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے میں اس لیے آپ کے لیے یہ جی مائک چھوڑ رہا ہوں حسن رضا بھائی آپ نہیں آئیں گے آپ بالکل مائک پر نہیں آئیں گے سننی مسلم آپ بھی نہیں آئیں گے بلکہ سب کو ڈاڑ دے دیں پانچ منٹ ٹائم رضوی کو دے دیں پانچ منٹ مجھے دے دیں پانچ منٹ میں یہ اپنی اذان ثابت کریں گے اور اس روایت کی سند بھی پڑیں گے اس کو بیان کریں گے باقی سب کو پانچ منٹ بڑا لیکن اس کے درمیان میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی آزان کے ٹائم میں یہ بات جو ہے منقطع ہو جائے گی اور اس کے بعد جب جماعت ہو جائے گی پھر یہی بات آگے سے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا میں مائک چھوڑ رہا ہوں سنی مسلم بھائی آپ نیچے ہاتھ کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم में कि आ, तो तो चलो ये देखें मैं ग्राउंड तैयार कर रहा था इसी के लिए कि इस सवाल का जवाब दिया जाए मेरे भी कुछ सवाल सवालत हैं क्योंकि जब बहस होती है ना देखे एकदम से आप उसके नतीजे पे या रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते एकदम से कि भाई आपने कह दिया कि ये है इस तरह हुई थी किर के मैदान में जब रसूल खुदा ने मौलानी को विलायत और इमामत के उहदे पे मतलब हतला की तरफ से सही है फरमा है सही तो ये सारी चीजें आएंगी इसमें बात चीज जब होती है ना तो एकदम लानत मलामत करने से मैं कहता हूँ आप मुझे लानत दे के भेजो भेजो मेरे ऊपर मैं आपके ऊपर भेजता हूँ देखते किसकी कबूल होती है ये तो राब भी बैठा हुआ यहाँ पे इसकी बद भी लगती है लोग इसकी दुआएं भी लेते मैं तो सामने खुल के बात करता हूँ भाई सही है मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ एक चीज कि पहले तो लानत मलामत यहाँ बंद करें आप इस रूम में اور میں نے ان, لوگ, ان لوگوں کو وہ جو کرتے ہیں دوسرے رومز میں ان کو بھی سمجھایا جا کے اچھے طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک کے وہ لکشی ہیں جو صحابہ اکرام پہ صحابہ اکرام رضان کیا کہتے ہیں رضان اللہ اور سمتنگ وائٹ اجمعین سمتھنگ وائٹ تو میرے رضی رزی تعلیم کہہ دیتا ہوں سوری تو پہلے تو میں نے ان کو منع کیا کہ بھائی صاحب کسی قسم کی آپ لوگ یہ چیزیں اور یہ جو رومس کھولے ہوئے اور آئرون تھنک کہ وہ لوگ شیعہ ہیں آئرون تھنک اور آپ نے شاید اس کا اثر بھی دیکھا ہوگا کہ دوسرے تیسرے دن سے وہ روم بھی بند ہو گئے تھے ان کو ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ہو کیونکہ یہ جو روم کھولے تھے وہ بھی دیکھے تھے صحیح نہیں وہ بھی دیکھے تھے میں نے وہ بھی دیکھے تھے میں ان رومس میں بھی گیا نہ میں دوسرا نے رومس میں گیا میں ان کے سخت خلاف ان چیزوں کے صحیح जो बी आयशा रजी पे ये जो आप लोग कहते हैं और तब्रा करते हैं या फरत रजीत ये चीजें करते हैं ये क्या नहीं है मेरी फैमिली में तो ये चीज़ें है नहीं पहली बार मैं आपको बता दू मेरी फैमिली में और जो मेरे हल्का अहबार में उनमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है जो आप कहते हैं कि ये गालियां दे रहे हैं या ये चीज करे हाँ ये एक चीज हो सकती है कि सपोज के भाई बजम रजा साहब ने एक चीज कही मैं उससे मुखालफत रख सकता हूँ लेकिन मैं اتن... میں اس چیز کا حق دا... میں اس چیز کا کہنے کا اہل نہیں ہوں کہ میں بزم رضا صاحب کو اگر یہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں یا مجھ کو رافزی کہہ رہے ہیں یا لانت کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو نہ تو کافر کہہ سکتا ہوں نہ میں آپ کے اوپر لانت بھیج سکتا ہوں میں فتوا لگانے والا نہیں ہوں ہاں تقیا کہ جو کہ میں آنےسٹلی کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر یہ ہے صحیح اور رہی بات تو انہوں نے پوچھا تھا کہ رضا رضا حضرت امام علیت امام ہے रिजवी उनकी नस्ल से है इमाम हुसैन की आठवीं पुष्ट से सही है ना तो ये चीज थी आप लोग जानने अगर नहीं पता शिया के बारे में फिर आजान की भी बात होगी पहले आपने हर चीज को देखा करें कि किससे मुझे क्या बात करनी है कभी मैं यहाँ पे गालम गुरुज करता हूं नजर आऊ आप मुझे वहीं पकड़ने आप बल्कि आप लड़की बन के आए कुछ बन के आए औरत बन के आए मेरा पूरा इंटरव्यू कर दे यहाँ पे आके मैं आपको कहीं फेल होता हुआ दिखाई नहीं दूंगा मैं आपको कह रहा हूं ऑनेस्टली सही है और एक और चीज बताता चलो आपको हाँ आजान की बात कर तो एक सेकेंड इसके बाद जरा मैं अपना वो कहते ना हजरत अली का कॉल है हजरत इमाम अली अलीलाम का कि इंसान जो अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है सही है ना तो मैं सिर्फ अपने एक आ, बयान दे रहा हूं ताकि आप लोग स्टेटमेंट ताकि आप लोग अपने जहन से ये चीजें निकाल लें कि मैं किसी पर नानद मनावत करूँगा या उल्टी सीधी चीजें बोलूंगा या जबान का गलत इस्तेमाल करूँगा तो मेरा जो सवाल है नहीं नहीं डॉट नींद किसी को डॉट मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी इनको भी आने दें सबका होता है इसमें और ये बताए कि अजान के मतलब क्या है अजान किस नजरिए के तहत या किस फिलासफी के तहत भी दी जाती है सही है फजर की अजान में आप जैसे कि कहा जाते हैं शिया हजाद ये है कहते हैं कि उसमें इजाफा किया गया है सही है ना आप लोग कहते हैं कि आप लोग ने इजाफा किया है अलील्ला लगा के तो अब आप यह बताएं कि अजान देने का मकसद क्या है सही है अब एक मैं एक मिसाल पेश करता हूँ आपके सामने सही है ना बहुत से अगर वेस्टर्न कंट्रीज में अगर अजान दे दी जाए मैं एक सवाल करूं जरा साहिब के तो यहाँ पे ना शोर करने के चक्कर में और बोलेंगे कि पब्लिक डिस्टर्बेंस के चक्कर में उस बंदे को बंद कर देंगे यहाँ पे तो अब आप ये बताएं कि इस्लाम में अजान दी गई صحیح ہے اور یہ پہلے بتایا سب سے پہلی نماز رسول خدا کے پیچھے کس نے پڑھی وہ کون سا گھرانہ تھا کہ جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ تھا ان کی وفات تک تو یہ سر بتائیے گا کہ اذان کیوں, کیوں دی جاتی ہے پہلے تو اس پہ بحث ہو جائے تھوڑی تھی ازان کیوں دی جاتی ہے کس وجہ سے دی جاتی ہے اور اس کے معنی کیا ہیں بہت بہت شکریہ دیگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بھائی ٹائم برابر رکھیں پانچ پانچ منٹ پانچ منت. ابھی ٹائم شروع کر دیں کوئی آدمی ٹائم پر رہے اور ایز بھائی کو بھی پورے پانچ منٹ دیں اور مجھے بھی پورے پانچ منٹ دیں ٹھیک ہے نا یہ بات ضروری ہے آج چونکہ بات ہو رہی ہے اذان کی آپ نے تشریح کرنی ہے کیونکہ ہمارا اعتراض ہے شیعہ پر کہ شیعہ کی اذان صحیح نہیں ہے جو ہے وہ صحیح نہیں بلکہ ان کی اذان جو ہے ایک مف... مفوضہ فرقہ جو ہے وہ لانتی فرقہ جس کو شیعہ نے لانتی فرقہ کہا ہے اس کی ایجاد کردہ ہے نہ کہ سیدنا علی یول کرم اللہ وضل الکریم آپ ٹائم نوٹ کریں نا جی یہاں ٹائم نوٹ کریں اور سیدنا نہ علی یل کرم اللہ وضل کریم آپ کی زمانے میں وہ آزان نہیں ہوتی تھی جیسا کہ شیعہ حضرات سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں آج میں کہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ میں جو اذان ہوتی تھی وہ ہمیں قبول ہے اگر شین ہی وہی اذان جو ہے ثابت کر دیں آج یہ بات نہیں کون کس نے پہلے ازان دی تھی کون سی پہلے نماز پڑی تھی یہ باتیں بعد کی ہوں گی پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں جو ہر مسجد میں آپ لاؤڈ اسپیکر لگا کے اذان دیتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اس کا سبوت ہے تو بیان کریں ورنہ نہیں تو مجھ غریب سے سنے آپ نے کہا جناب خمے غدیر میں اذان دی تھی ذرا پڑھیے نا حدیث خمے غدیر والی تو پھر وہاں سے نکالیے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں اذان دی گئی ہے وہاں کون سی اذان دی گئی ہے اس اذان کو آپ ثابت کریں خم غدیر والی حدیث سے آپ جناب والا ثابت کریں کہ جو آزان آج شی دیتا ہے اس وقت ہوئی تھی تو میں مان جاؤں گا میرا کام تو ماننا ہی ہے آپ کہاں سے خمے غدیر والی حدیث پڑھیں گے آپ کو وہ حدیث تو آتی نہیں آپ کا کوئی ملا نہیں پڑے گا کیونکہ اس حدیث سے تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین کی ہے اس حدیث سے وہ حدیث میں سناتا ہوں اور جا کر دیکھ لیجئے گا احتجاج تبدیل آپ کی کتاب احتجاج تبرسی صفحہ نمبر پینتیس جو ہے اور یہ یوم الغدیر کے جناب والا باب میں موجود ہے اور جناب والا اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں بکف بل جِبْرِيلُ عَنِ ہو عَزَّ ریلو فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ یا عَزَّ یا کرا فا محمد و علی علم خد علیہ ویسا کل علیہ کابضیہ مستقدم کا علیہ فخش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین قومی تفر و جاہلیما رپ میناوتی ما یت علی ان پولی مین لائی وسا جب ریلا رب وسیع میننسی ون تدر این جبریلو بلاس متی مینسی آن انلاہ جلا خرا ظال علا ان بالاغمس جلد بلاسمتی مین اللہ جل جلال بین مکتا ولم دین پہ جب ریلو و امرح بلتا ہو پی مل وال پکا لیا جبریلو انی of uh self -huh. قومی ان یکذبونی ولا یقبلون قولی فی علی فرحل فلما بلغ غدیر خم قبل الجعبت بسلاث امیال عطاہ جبریل علی خمس ساعت مادت من النہار بالزجر والانتہار بالعصمت من الناس فقال یا محمد ان اللہ عز و جل یقراوک السلام و قلتا يا ايلكما ربك في علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يا من الناس فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقاله مکانی و امر ام سبل اکتا من هذا واد اخر جہ علی علی السلام و کام کائ من و وقام خط خطب بتن بلی وطن واحد واحد فی وجر آخر ہی آخر یا سو یا अल्लाह अरबी तो आपने इतनी पढ़ भाई इसका तर्जुमा भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा और आ, यार ये गालिया वगैरह ना दिया करो ये बड़े हो जाओ जरा से बड़े हो जाओ कब तक इन चक्रों में पड़े रहोगे सॉरी एक फोन आइए तो मेरा आप पहले तो पहले इस बात तो महसूस ना देखिए आपने इतनी देर अरबी में बात की सही और तो उसका तर्जुमा भी अगर आप पढ़ दे टेक योर टाइम बल्कि मैं आपको ऐसा करें एक लाख डॉलर दूंगा आप ये साबित कर दें اچانک پھر خواہ مختلف وہ مذہبی جنگ شروع ہو جاتی ہے میں اچانک وہ بھی نہیں کر رہا بات ہی نہیں کر رہا سن رہا چانک تو یہ بتائیں دیکھیں آپ نے پورا عربی میں پڑھا اس کا نا تو آپ اس کو اس کا ترجمہ بھی ہمیں سنا دیں جو چیز آپ نے پڑھی ہے اور तो आपको मेरी आवाज पहुंच रही है बस में रजा साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो भाई मैं तो इतना नहीं हूं ना तो मैं इस पर यकीन नहीं करता हूं, सही है तो आप, आप यह बताएं सर मेरा सवाल मतलब वही था मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था कि अजान के मफूम मतलब क्या है क्यों शुरू की गई इसकी वजूहत की आती मैं याद हो गया कर रहा था उसका एक सवाल कर रहा था लेकिन मैं जल्दी से गुजर गया था इसके ऊपर से तो देखिये आपने अभी पढ़ना शुरू कर दिया था पूरा अरबी में पढ़ा लेकिन आपने सॉरी टू से आपने उसका उर्दू का तर्जुमा नहीं किया उसका ना फिर आपने कहा कि तुमको भाई पांच मिनट दिए जाएंगे यहाँ पे सारी चीज तो देखिये मैं यहाँ पे ना इन चीज ये इस चीज पर मैं बिल्कुल वो नहीं करता कि मैं किसी अगर आप कलमा गुआ है मैं आपको कभी नहीं कह सकता कि आप अस्त ला भाई लानती हो या आप काफिर हो या आप फलाना हो, हो ये हो ये हो दूसरी बात इधर गुलना साहेबन है या साहिब है या कौन है वट इन्होंने एक चीज लिखी थी यहाँ पे कि आप लोग जो है सहाबाक राम को मतलब तब्रा करते हैं मेरे खास साहब भी थे और एक और साहब भी थे तो हाँ एक सेकंड में कर रहा हूँ भाई एक सेकंड بھائی بات سنو جو بھی تمہارا نام ہے جارجی ہو یا جارچی ہو یا جو بھی کچھ ہو اگر آپ کو اذان پہ بات کرنی ہے تو صحیح ہے اور اگر نہیں کرنی تو پھر آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا ہمارا ٹائم پر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں علماء بیٹھے میں بولے ہمارے گرام یہاں بیٹھے ہوئے ہم جو ہے یہ یہاں پر جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے تم جیسے فضول آدمی کے چکروں میں ٹھیک ہے نا اگر آسان سے بات کرنی ہے اور تمہیں عربی اگر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے تو تم بات کرنے آ گئے اولما سے تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے ہم ہماری غلطی کیا ہے ہمیں بتائیں ہم نے کہاں غلطی کی ہے ہمارے بڑوں کیا غلطی کی ہے اور تمہیں تمہیں عربی آتی نہیں ہو تم یہاں بیٹھتے جمع ہے اولاما سے باتیں کر سکتے شرم نہیں آتی تم یہ بات کرنی ہے تو آسان سے بات کرو یہ فضول کی ادھر اگر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے <clears throat> اور یار یہ ساری باتیں چھوڑو جی ساری باتیں چھوڑیں جی آپ کام کی بات کریں اور جی یہ چھوڑیں جی یہ نفرتیں نہ پھیلائیں اور یا یہ سب کام نہیں کریں جا کر سمجھاؤ اپنے آیت اللہ کو جو آپ کے آیت اللہ ہے نا جتنے بڑے بیٹھے ہوئے کالے کالے جتنے لوگ ہیں نا جتنے ان سب کو جا کر سمجھاؤ جا کر پہلے کہ یہ نفرتیں چھوڑو یہ صحابہ کی نفرتیں چھوڑو یہ بزرگوں کی نفرتیں چھوڑو یہ سرکار کی نفرت چھوڑو پہلے اندر اپنے اپنے دلوں سے رسول اللہ کی نفرت تو نکال دو خبیصوں صحابہ کی نفرت کو نکالو جو حضرت علی کو سب سے افسر کہہ دیتے ہو آج حضرت پہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوی صاحب یہ عبارت پڑھ رہا تھا آپ نے کہا خم غدیر میں اذان ہوئی اور میں نے وہ عبارت پوری پڑھ کے سنائی کہ خم غدیر میں اذان نہیں ہوئی بلکہ آپ لوگوں کے اس مذہب کے بانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے اس لیے قرآن کو بدلا گیا ہے اس حدیث میں. میں وہ عبارت پڑھ کے سنا رہا تھا یہ اذان نہیں ہو رہی تھی بلکہ اذان کے بارے میں آپ سنتے ہیں. آپ نے کہا جی لاکھ ڈالر دوں گا ارے بھائی کس بات کا دو گے جاؤ نا اپنے جا کے کسی پوپ کو لے کے آؤ میرے سامنے پھر لاکھ ڈالر کا انعام رکھنا اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا جناب والا وہ قضی قضی جو ہے نا وہ میں کہاں کہاں پھیرتا ہوں لے کے تو آؤ کسی اپنے پوپ کو یہ خم قدیر والی جو حدیث جو آپ نے خمے قدیر کا نام پڑھ کر سنا دی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے اور جھوٹے لاپ لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں اذان ہوئی تھی یہ ہوا تھا اس پر تو بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معذ اللہ سمہ اللہ آپ نے تو آپ نے اللہ کے حکم کو ہی نہیں پہنچایا ڈرتے رہے ہیں معذ اللہ سمہ معذ اللہ یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے اذان تو اس میں نہیں ہے اس لیے اگر آپ نے میرے بھائی بات کرنی ہے آحد اللہ احد اللہ بھی زندہ ہے اس کو لے آؤ نہ اس کو کہو بج میں رضا بیٹھا ہوا ہے اذان میں نے ثابت کرنی ہے ذرا میرے ساتھ تو چلو لے آؤ احد اللہ کو نہیں تو روم کھول روم کا مین ایڈ مین جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور جنابے والا روم اوپن کرنے والا جو ہے تمہارا ایڈمین ہوگا اس بات میں بھی میں راضی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خمے قدیر میں جو اذان ہوئی تھی عل اللہ تھا اور جو الفاظ بھی آپ لوگ ادا کرتے ہیں وہ اس اذان میں تھے یہ ثابت کرنا ہوگا آپ لوگوں کو اور میں تو آپ لوگوں کی کتابوں سے پڑھ رہا تھا وہ اس روایت کو اس عبارت کو اور آپ نے جناب والا کہہ دیا میں لاکھ ڈالر دوں گا بھائی کس بات کے دو گے جاؤ نہ کسی ملا کو جا کے کہو اپنے جناب کسی آیت اللہ کب اللہ باللہ میں سے کسی کو لے آؤ سب موجود ہیں ان کو کہو یہ وسائل شیعہ میں وسائل شیعہ میں ہماری روایت موجود ہے سنیے سند آپ کے کان کھل جائیں گے کہ رضوی بلا ہیں تو ٹمکا ہیں سنیے عبارت ہی کہتے ہیں ان موسا بن جابر ان انآ ہی ان, علی ان علیہ السلام یہ سیدوں والی سند ہے کوئی ایرا وغیرہ نتو خیرہ نہیں امام موس علی المرتضا کرم اللہ وجال کریم آپ تک تمام سید جو ہیں اس سند میں موجود ہیں فی حدیث تفسیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشاد اللہ اللہ اشاد اللّہ اللہ الله اشاد اللہ محمد الرسول اللہ اشاد اللہ محمد الرسول على حی حي على حل حي على فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تمام سیدوں والی تمام کے تمام اہل بیت عزام کے ائمہ جو ہیں ان سے یہ روایت موجود ہے وسائل شیعہ جلد چار سبا نمبر چھ سو پر جناب والا یہ بات موجود ہے باب ال میں یہ بات موجود ہے اور دو دوسری کتاب باپ پذان والامت میں یہ روایت موجود ہے اور اس تو ہماری اذان تو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر تم میں جرت ہے کسی شیعہ میں جرت ہے تو جناب والا اس کو لے آ اس کو کہو خم غدیر والے دن جو اذان ہوئی تھی وہ جناب والا جو الفاظ ہم اذان کے ادا کرتے ہیں وہی وہ اذان تھی تو آپ لاکھ دنار کا کہاں سے لاکھ جنابے والا ڈالر کہاں سے دیں گے اپنے پاس رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے پیسے بھی محفوظ رہے صرف ہم پر اپنا مسلک جو ہے وہی وہ سچ ثابت کر دو تو مان جائیں گے انشاء اللہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن شیعہ کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خم غدیر والے دن جو اذان ہوئی تھی وہ جناب والا وہی اذان تھی جو اذان آپ لوگ آج اپنی مسجدوں میں دیتے ہیں یہ مفودہ فرقہ جو ہے جس پر ان تمہارے ہی علماء نے لانت کی ہے اور بسائل شیعہ میں یہ بات موجود ہے اور اس کے جناب والا جل چار سفا نمبر چھ سو اڑتالی پر کتاب سلاد باب ازان میں ملا یا حضرف میں جلد پہلی سفا نمبر ایک سو اٹھاسی باب ال اذان والا کامت میں یہ بات موجود ہے اور اس کی سند بھی سن لو وقالت کالت سدو کو بادر حدیث ابی بکر نل حضر و کلبل اسدی حاضان تو لانا مل کد وازا اخبار و جادو بحافل اذان محمد والدن خیر البریت مرتے وی باد روایات علی مرتن و منہ محمد ویر البری وصل ازان بهذه ان کا مونا دل مدل سونا ان پوچھا ہم پھر جم لاتے نا انتہا کلام ہوں اوپر خزرمی اور کلب ہستی کی حدیث ذکر کرنے کے بعد شیخ صدوق نے کہا یہی یعنی اہل سنت والی اذان صحیح ہے نہ اس میں زیادتی کی گئی ہے اور نہ اس میں کچھ الفاظ کم کیے گئے ہیں اور گروہ مفوزہ پر اللہ ان پر اللہ اللہ کی لاحت ہو اور ان کی بنا پر انہوں نے اذان میں محمد و علیہ محمد خیر البریہ کے الفاظ دو مرتبہ کہنے کے لیے بڑھا دیے اور ان کی بعد روایت میں ارشاد اللہ محمد اللہ کے بعد ارشاد اللہ علی ولی اللہ دو دفعہ ذکر کیا ان مفوضہ میں سے بعض نے ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ روایت کیے ارشاد اللہ علی امیر المنی حقہ یہ بات یقینی ہے علی المرتض کرم اللہ وزال کریم ہر سنی کا بھی یہ عقیدہ ہے سن لیجئے گا کہ آپ ولی اللہ ہیں سچے امیر المومنین ہے محمد و علیہ محمد خیر البریہ ہے لیکن یہ الفاظ اصل اذان میں نہیں یہ ہمارے گھر کی بات نہیں تمہارے جناب والا پیرا کچھ شیعہ میں یہ بات موجود ہے اور اور میں نے یہ الفاظ اس لیے ذکر کیے وہ لکھے رہا ہے تمہارا اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کی وجہ سے وہ لوگ پہچانے جائیں جو مفودا ہونے کی اپنے اوپر توہمت لیے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اہل تشیم میں سے شمار کرتے ہیں آج دیکھ لو تم مفودا میں سے ہو یا شیان علی میں سے ہو اگر شیان علی میں سے ہو تو اذان وہی دینی پڑے گی جو سیدنا علی المرتض کرم اللہ وج الکریم آپ تک اور سیدنا موسی بن جافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اپنے باپ امام محمد باکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اپنے باپ اپنے جناب والا باپ سیدنا امام زین العابدین کے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اپنے باپ, باپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے باپ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سننی والی اذان حق ہے سننی والی اذان حق ہے اور تم لوگ کہتے ہو خمے غدیر میں وہ دی گئی اور خمے غدیر والی ذرا کا اذان نکال کے تو لاؤ نا خن خمے غد غدیر میں کون سی اذان دی گئی تھی یہی دی گئی تھی جو مویدہ پرکیت جو, جو ہے وہ دیتا ہے آج تک وہی شیعہ دیتا ہے معلوم ہوا آئمہ اہل بیت کے نزدیک اور آج کے شیخ صدوق کے نزدیک جو بھی یہ اذان دے اس اذان کے بعد وہ نماز پڑھے وہ لانتی ہے لانتی ہے لانتی ہے میں نہیں کہتا یہ اہم اہل بیت کی بات ہے میری بات نہیں ہے اہم اہل بیت کی بات ہے جس کو اما اہل بیت لانتی کہیں ان کے بڑے لانتی کہنابے والا وہ ہمیں کہیں کہ تم ایسے ہو ان کو شرم آنی چاہیے تا... چاہیے اگر بیان کر دی ہے یہ میرا کچی میرے ہاتھ میں موجود ہے اور یقین کر لو تمہارے مولوی اس روایت کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اگر کہیں گے جھوٹے ہیں تو تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ تم سرے سے ائمہ نظام کو مانتے ہی نہیں ہو تم لوگ ابن سبا یہودی کی پیداوار ہو اور ابن سبا یہودی کے ماننے والے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی جنابے والا آئم اہل بیت کی بات پر نہیں ہو سکتے اگر ام اہل بیت کو ماننے والے ہو پھر یہی اذان مانو اپنی مسجدوں سے وہ مصنوعی اذان اور ایسے برقے کی اذان جو لانتی فرقے نے دی ہو اس کو بند کر کے ایسی اذان دو جو تمہاری کتاب فیراک شیعہ میں موجود ہے فیراک شیعہ میں موجود ہے اور وہی جناب والا تمہاری کتاب میں موجود ہے اور اس آزان کو تم جنابے والو ہے وہی دیا کرو اور وسائل شیعہ وسائل شیعہ میں یہ بات موجود ہے مل یا رقیر یہ عام سی کتاب نہیں ہے بلکہ سہے اربا میں سے ہے یا تو کہو یا یہ آئمہ اظام جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں ہماری اذان سچی ہے یہ آئمہ اظام والی جو ہے یہ روایت جھوٹی ہے تو پتہ چل جائے گا تم آئمہ اظام کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ازان کب شروع ہوئی کتنے دی کیسے دی یہ باتیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھو جو عمل کرتے ہو وہ ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ ہمارا عمل یہ ثابت ہے اگر ثابت نہیں کر سکتے انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کیوں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے ما... لوگ آپ کے جناب والا آپ کا وہ فرقہ جو ہے جس کے بارے میں ہاشیا مل ہزار نمبر اٹھاسی میں آپ لوگوں کا تعارف موجود ہے اور آپ لوگ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں المفید تو فرقن قالت بے اللہ خلق محمد دن صلی اللہ علیہ وسلم و فو خلق دنیا فل وکیل ابالش ملا یحدر الفقیر ان کی سہای اربا میں تھے یہ بات موجود ہے اور فرقہ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک گمراہ فرقہ ہے میں نہیں کہتا تمہاری کتاب ہے اور اس کا عقیدہ اللہ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس کے بعد دنیا کی پدائش کا معاملہ اللہ نے حضور علیہ سلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا لہذا آپ ہی بہت زیادہ پیدا کرنے بھی عقیدہ بیان کیا اللہ نے پدائش کا معاملہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کو نہیں بلکہ علی کرم اللہ علیہ الکریم کے سپرد کر دیا اور سن لو آپ لوگوں کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں کی مصنوعی اذان مصنوعی نماز مصنوعی وضو اور مصنوعی ہر چیز جو ہے میری اور احمد اللہ کی وضو کے مسئلے پہ بات ہوئی تھی اس کو ایک آیت پڑھنی نہیں آئی تھی ایک آیت یہ وضو والی آیت پڑھنی نہیں آئی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ایسی زبردیر پیشوں کو جو حجاج بن یوسف نے لگائی ہے میں نے میں نے کہا اپنی مرضی سے لگا لو تمہارا اپنا قرآن وہ ستر, ستر ہزار آیتوں والا اس پر لگا لو تو گرامی قدر اسی کے مل یخ روح کے حاشیے میں جناب والا یہ بات موجود ہے دوسری روایت دوسری عبارت امور من لیل و تحریم علن والی و وقالوا ان اللہ تعالیم لم يحرم سین ولم يحلل یو حل بل ہما علیہم السلام سن لو تمہارا مطابق کیسے جائز ہوا اس کو بھی میں جناب والا جناب والا آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مفودہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام امور کے حلال و حرام کرنے کا اختیار حضور علیہ السلات و السلام کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے سپرد کر رکھا ہے ان کا عقیدہ اللہ نے نہ تو کسی چیز کو حلال کیا اور نہ ہی حرام کیا بلکہ یہ کام دونوں حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت علی المرتض کرم اللہ وج ال کریم رضی اللہ تعالی انہوں کا ہے ایسی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ شیعہ مفودہ ہیں اگر تم مف کے تمہارے اوپر تمہارے آئمانے لگا تمایت سدوق نے لانت کی تمہارے جناب کتاب الحتجاج تبرسی والے نے دو سو اکتی میں کلام الامام الرضا علیہ السلام میں یہ جناب والا انہوں نے لانت کی ہے کہا ہے یہ گمراہ اور لانتی ہونے پر اہم اہل بیت کا اتفاق ہے اس کا اہم اہل بیت کا اس پر اتفاق ہے اگر تم مفید ہو تو وہی جناب والا جناب والا وہ لانت آپ کو اہم نظام کی طرف سے مبارک ہو اگر تم مفوضہ فرقہ میں سے نہیں ہو سیا علی میں سے ہو تو پھر جناب والا آپ کو آپ کی اذان حق ثابت کرنا ہوگی آپ کو اذان ثابت کرنا ہوگی اگر نہ ثابت کر سکے آپ آپ کی اذان اور میں نے آپ جو ہم دیتے ہیں وہ ثابت کر دی ہے اگر آپ حق پر ہیں تو اپنی اذان اپنے جناب کتابوں سے خم غدیر والی حدیث سے اس کے الفاظ ثابت کر دیں آپ نے تو لاکھ ڈالر معلوم نہیں کس بات کا کہا ہے معلوم تھا نا کہ پکڑے جائیں گے جی لاکھ ڈالر ہیں جی لاکھ ڈالر آپ نے سنا ہی ہوگا ہاں؟ تو اسی لیے جناب والا آپ کو معلوم ہے یہاں سے میں روم سے گیا تو پھر کس نے لاکھ ڈالر لینا ہے اور لاکھ ڈالر دینا ہے لیکن کم از کم توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس مفیدہ لانتی فرقے سے توبہ کر لو اور سنیوں والی اذان اپنی مسجدوں میں دیا کرو ورنہ ان ملاوں کو کہو ان ملہوں کو کہو اپنی اذان آ کر سابت کر دے ورنہ میں کہوں گا یہ آج کے <سؤال> دور میں جسم جسم یہ نو گز لمبی اذان جو نکلتی ہے سب لانتی کی ہے ان پر اہم اظام نے لانت کی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی لانتی فرقوں سے بچائے وما لینا لل بلا مغل جزاک اللہ حضر حضرت دیکھیے آپ نے اتنی زوردار اور علمی تقریر کی لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے رضوی صاحب کے قان میں ذہن میں باتیں تو گئی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ان کو یہ بات سمجھ میں آ ہوگی اس روم میں اگلی دفعہ آئیں گے تو علمی بات ہوتی ہے یہاں تو اپنے کسی مجلہ کو لے کے آئیں گے ایک بات میں آپ سب کے سامنے پیش کر دوں رضوی بھائی بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں ان کے کتاب میں کیا لکھا ہے سب پورا پورا روم چھتیس لوگ چیک کر لے میں آپ کو لنک دیتا ہوں اس لنک پر انہوں نے کیا لکھا ہے پہلے میں پڑھ دوں امامت کا درجہ سب سے اونچا درجہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ہے اس درجے کو انبیاء اور نبی بھی حاصل نہیں کر پائے اللہ نے یہ درجہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور گھر کے اہل بیت کے لوگوں کو یہ درجہ عطا کیا آپ دیکھ رہے میرے بھائی سیدھے سیدھے یہاں پر باقی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی توہین ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہے آپ کو ویب سائٹ دے دوں خود پڑھیے اور ان لوگوں نے یہ جھوٹا کال امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصور کر کے کہہ دیا کہ امام باقر نے کہا ہے آپ سب خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ خود دیکھیں شیاؤں کی ویب سائٹ ہے امام امام <تصفح> رضا ڈاٹ نیٹ ان جو بات کہتا ہوں سارے روم کو معلوم ہے پروف کے ساتھ کہتا ہوں باقی پڑھ کے سناتا ہوں <تصفح> <تصفح> <تصفح> سنیے وہ شخص جس نے اپنا کوئی امام مقرر نہ کیا اللہ کے نزدیک اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہے وہ گمراہ ہے اور اس کے تمام اعمال بگاڑ دیے گئے ہیں اسی لنک میں آپ دیکھ لیں جو میں نے لنک پوسٹ کی ہے اور آپ کے سامنے سناتا ہوں سنیے یہ کہہ رہے تھے نا دیکھیے علمی طے بات کرنی ہوتی تو میں علمی بد کی مجھے سمجھ میں آ گیا میں تو آپ کو پروف دے رہا ہوں میں تو آپ لوگوں کے سامنے پروف دے رہا ہوں آپ جو مجھے بول رہے ہیں سنی جھوٹ نہ بولو رہے بھائی سنی جھوٹ نہیں بولتا ہے گو اینڈ سی اٹ مائی فرینڈ سنی جب بولتا ہے تو تحقیق کے ساتھ بولتا ہے اور سنیے ان کی کتاب فرور کفی کتاب الروزہ حدیث نمبر ایک میں کیا لکھے ہیں سب اس دنیا میں ناجائز اولاد ہیں حوالہ لکھ دیتا ہوں میں چیک کر لیں جو عربی پڑھ سکتے ہیں میں حوالہ دیتا ہوں بھائی آپ کریے فروع القفی کتاب الروضہ آپ سب نے دیکھ لیا اب دوسرا مزیدار واقعہ سنیے یہ جو اپنے آپ کو سید سید کا ان لوگ لگاتے ہیں کوئی شیعہ سید نہیں ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتلا دوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لکھ لیں دوسری بات ان لوگوں سے پوچھئے دو دسویں امام تھے شیعہوں کے ان کی کتنی اولاد تھی لکھ دیجیے رضوی صاحب لکھ دیجیے ٹائپ کر دیجیے جو دسویں امام تھے اس کی کتنی ان کی کتنی اولاد تھی کتنے بیٹے تھے ان کے کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی آپ لوگ کے شیعہ اسلام میں ہے کہ اماموں کے نام خاندان اور سب یاد ہونا چاہیے اتنی دیر لگا رہے ہیں آپ یہ اس روم کو میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے منہ سے یہ, شیعہ, یہ <laughs> دیکھیے رضی صاحب میں تو آپ کو پورا خاندان نامہ بتلا دوں گا یہ بات تھوڑی ہوتی ہے سنی بھائی آپ بتلائیں ان کی دو اولادیں تھیں ٹھیک ہے شیاؤں کے مطابق ایک اولاد نے دوسرے بھائی سے جو ہے بغاوت کر دی اور کہا کہ میں نہیں مانتا اس امامت کے چکر کو کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا ایسا کچھ نہیں ہے شیاؤں نے ان کو ہٹا کر دوسرے بھائی کو بنا دیا اور جن کو ہٹایا ان کو وہ کیا کہتے ہیں بدبخ کہتے ہیں گمراہ کہتے ہیں مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں شیاؤں کی کتاب آن لائن ہے جا کر پڑھیں گوگل میں ڈالیں ٹینتھ شیائیٹ امام اور دیکھیں دسویں امام کے ایک لڑکے کو جو کہ سید تھے ان کے مطابق ان کو یہ گالی نہ تو بھائی تمام چیزیں شیاؤں سے ثابت کرتا ہوں کہ ادھر آ کے جھوٹے بول مت بولو یہاں روم میں اصلی سید بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آکے کے جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہے مت بتلاؤ کہ ہم شیا لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ دیکھیے اپنی کتاب اور جھوٹ بولیں تو پھر سے آ کر بتائیے سے کے بتائیے کہ بھائی آپ نے غلط حوالہ دیا دیکھا اس لیے علامہ صاحب نے اپنی جو ہے کافی طاقت کو جو ہے خرچ کیا پر اگر کسی نے ریکارڈنگ کی ہے تو اچھی ریکارڈنگ تھی بڑی دلیل کے ساتھ اذان میں ورنہ انشاءاللہ کبھی واپس ریکارڈنگ کر لیں گے ورنہ بھائی ایسے لوگوں کو تو ان کی ویب سائٹ سے دکھائیے میں نے ان کی ویب سائٹ سے دکھایا ہے ان کی ویب سائٹ پر اصول کافی کتاب تھی عربی میں جب ہم لوگوں نے اس میں دکھایا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاحا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نن کے ساتھ ہوا ان لوگوں نے وہ کتاب نکال لی اب پورے انٹرنیٹ پہ کہیں دیکھ لیجئے ایک, ایک ویب سائٹ پر تھی ان لوگوں نے وہ کتاب ہی نکال دی لی. اس لیے ان کو ریفرنس دینے سے بھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ آج میں نے ریفرنس دیا کل کو جا کے کہہ دیں گے اپنے ویب سائٹ والوں کا ارے بھائی سنیوں نے پکڑ لیا اس کو نکال لو اللہ سبانہ مطالعہ آج سے اس روم کی رکھنا ختم نہ کرے رضوی بھائی یہاں پر جو ہے دعا کرنے والے بہت ہیں اگر آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ کیا ہے آپ جو ہوتے ہیں نا ہندو میں ہندوستان میں رہتا ہوں جو ہندو پنڈت ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم مجھے پیٹ بھر کھانا نہیں دو گے تو میں تم کو جو ہے بد دعا دے دوں گا اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ارے بھائی مسلمان کا قدر اور قدا میں ایسا یقین ہے کہ آپ دعا دیتے رہے بدعا دیتے رہے اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے میں ہمارا راستہ آرام سے کٹے گا مسلمان ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتا کہ آپ بدوا دے دیں گے اور وہ دے دیں گے ہندو ڈرتے میرے بھائی <laughs> براہمن لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے جات کے ہندوؤں کو ڈراتے ہیں کہ میرے کو اگر دکنا نہیں دو گے میرے کو پیٹ بر کھانا نہیں دو گے تو میں بدوا دے دوں گا بھائی جان ایک کیوں اتنی نفرت آکے ارے بھائی ہم کہاں نفرت کر رہے ہیں میں نے ایک بھی نفرت کی بات کی میں نے تو آپ کی ویب سائٹ پہ نفرت کی بات دکھائی آپ دیکھیے کیسی بات کر رہے میں نے آپ کو اب تک گالی نہیں دی میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا میں نے صرف آپ کی ویب سائٹ پر دکھایا دیکھیے کس طرح رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے کس طرح باقی امبیال سلاۃ وسلام کی توہین ہو رہی ہے بتائیے آپ کو میں نے ایک لفظ بھی برا کہا میں نے آپ کے تاریخ سے ثابت کیا کہ آپ لوگ دسویں امام کے ایک بیٹے کو کافر کہتے ہیں بتائیے بھائی نفرت کی کہاں بات ہے ہم تو بھائی ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کرتے ہیں اور جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے کرتے ہیں حبیب کی اولاد پہ لانت پہ آپ میں کہاں بیچتا ہوں بھائی دسو امام کے دوسرے بیٹے پر آپ لوگوں نے للت بھیجیے میرے بھائی دیکھیے میرے بھائی آپ جا کر پڑھیے دسو امام کے دوسرے بیٹے نے جب یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تو نہیں آپ کو دیکھیں آپ مائک ملے گا نہیں آپ کو پوری چانس دی گئی تھی آپ نے آ کے پوچھا کہ اذان اذان جو ہے پہلی ہجرت پہلی ہجرت کے بعد پہلے سال میں شمار کی گئی شریعت میں لیکن میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کی بات کرنے کی میں جس موضوع کو پکڑتا ہوں اس پہ بات کرتا ہوں پھر آپ نے جو ہے میں سمجھ گیا آپ کا جو ہے وہ لیول نہیں ہے علمی گفتگو کا اس لیے پھر میں نے آپ کی ویب سائٹ دکھائی آپ کو کہ آپ دیکھیے پڑھیے اپنی آنکھوں سے لکھتے ہیں کہ آر یو گوئنگ ٹو جنت انشاءاللہ تعالی و رحمان ٹھیک ہے تو میرے بھائی ایسے جو ہے آ کے آپ کو دکھا دیا ویب سائٹ اب آپ پڑھیں اس کو اور دیکھیں کیا کیا لکھتے ہیں اور میں دکھاؤں وہاں <coughs> کا سردار کون ہوگا وہ میرے دادا حضور ہوں گے بھائی وہاں کے سردار میرے دادا حضور ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں رضوی صاحب کہ آپ یہاں پر آکے کے کیا ثابت کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہہ دیا نا کوئی شیعہ سید نہیں ہوتا ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ بھائی جو ناجائز اولاد ہوتی ہے لکھ لیں اس بات کو یہ شیعہ فقہ میں بھی ہے ناجائز اولاد سے نسب نہیں چلتا ہے اور شیعہ میں متا ہوتا ہے تو جب متا ہو گیا تو وہ اولاد ناجائز ہو گئی اور ناجائز اولاد سے اولاد سے نصب نامہ نہیں چلتا ہے یہ فقہ کا رول بتا رہا ہوں میں آپ کو شیعہ فقہ سے اس لیے میں نے آپ کو ایک موٹی بات کہہ دی کہ کوئی شیعہ سید نہیں ہوتا ہے اس بات کو اب یاد رکھیں ٹھیک ہے پر آئندہ یار یہاں آ کے آپ بات نہ کریں یار آپ کتنا جاہرانہ باتیں کرتے بھائی <laughs> آپ کی میں شیعہ فکر بتا رہا ہوں یہ آپ جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پر وعلیکم السلام اللہ حافظ میرے کو بھی اجازت دیجیے صبح کے چھے بج گئے ہیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی علامہ صاحب وہ کتاب مجھے کب مل رہی ہے جو آپ نے زراخس کی ہے تحقیق تصدیق الوکیل تقدیس الوکیل اگر وہ مل جائے تو بڑا معاملہ اچھا ہو جائے گا اور سنیے بھائی آپ کی کتابوں میں نفرت کیا لکھا ہے سنیے سنیے اللہ سبحانہ و نے کتے سے بدتر اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ یہ نسبی لوگ ہیں حق ال یقین جلد دو صفا پانچ سو سولہ کیا لکھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اگر کتے سے بدتر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ یہ نصبی ہیں نسبی لفظ کا استعمال کیا سننی کا نہیں وہ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں اور سنیے فرو القفی کتاب الروزہ حدیث نمبر ایک سو پندرہ ابو بکر رضی اللہ تعالی اور عمر رضی اللہ تعالی نے مرنے سے پہلے تک توبہ نہیں کیا یہاں تک کہ وہ لوگ گناہ میں مبتلا رہے اور اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام امت جو ہے ان کے اوپر لانت بھیجتی ہے فرول کفی کتاب الروضہ حدیث 115 ایک آپ کس نفرت کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ کون ابھی ہماری کتابوں میں ایسا نہیں ارے میرے بھائی میں آپ کو کتاب آپ نے کہا آپ عربی نہیں سمجھتے میں نے آپ کو انگلش میں کتابیں دی اب بتائیے میں کیا کروں میں اردو میں دوں یا فارسی میں دوں اب میں اس سے زیادہ کہتا ہوں میں آن لائن کتابیں دے رہا ہوں آپ کو پڑھ تو لیجیے آپ میرے بھائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کون نفرت کرتا ہے <خصف> اچھا نہ ہم اس خدا میں یقین کرتے ہیں نہ ہم اس نبی میں یقین کرتے ہیں جس نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا کتاب کا لا لکھ لیجئے پاکستان میں کتاب ملتی ہے انوار نومانیہ انوار النعمانیہ پیج نمبر دو سو اٹھہتر یہی بات باقر مجلسی کی طرف منصوب کیا گیا ان کی کتاب فقی القی کر کافر ہے نعوذ باللہ اور جو ابو بکر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے نعوذ باللہ میرے بھائی جی حضرت ہوں کون نفرت فلاتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے جو غلط آ کے زبان اپنی کھول دی کی سنی نفرت فلاتے ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے کتنی غلط غلط بات آپ کی کتابوں میں لکھی ہے ٹھیک ہے تو آئندہ ادھر آ کے ایسی بات نہ کریں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو شیعوں کے حدیث کو پڑھتے ہیں سنی ایسے یہاں بیٹھے ہیں جو شیعوں کی حدیث کی کتاب کو ان کے آسما اور رجال کو پڑھتے ہیں اور پھر شیا بھائی میں مائک چھوڑ رہا ہوں آپ اپنی کتاب پڑھیں اگر ایسی نہیں ہے تو کل آئے یہاں پر کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کر لیں میں مائک فری کرتا ہوں علامہ صاحب آپ وہ عنایت فرمانے دو کتاب جو آپ نے سکین کی ہوئی ہے تدبیس الوکیل اور دوسری والی تو تقدیش الوکیل مل جائے گا تو یہ میرا آپریشن جو چل رہا ہے تقویت المان والا وہ مکمل ہو جائے گا میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ رضوی رضوی کیا لکھ رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں جناب بس سید ہی ہوتے ہیں دوسرے سب ایسے ہی ہیں हैं? اور یہ لوگ سید ہیں پہلا سا میں نیم جلایا پھر بنیا درزی رول کھل کے سید بڑے گو ماں دی مرضی میں نے جتنے بھی شیعہ دیکھے سب مراسی ہوتے ہیں کوئی میں نے تو سید آج تک نہیں ان میں دیکھا سب مراسی دیکھے اور مراسی مراسیوں کو سید کہنا شروع کر دیں یہ بزم رضا نام شیعہ ہم تو کہتے ہیں امام رضا سننی تھے سننی تھے سننی تھے شیعہ نہیں تھے اور شیعہ جن کو آج تم شیعہ کہتے ہو انہوں نے تو علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی جناب والا تکفیر کی ہے کافر کہا ہے علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کو کافر کہا ہے ان شیعوں نے ہاں جی اخبار التوال احمد بن دودی شیعہ جو ہے وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں سپا نمبر دو سو سولہ اور ستارہ پر یہ بات اس نے خود لکھی ہے حضرت علی المرتضی ہم کہتے ہیں علی المرتضی کر اللہ وجہ کریم اور شیعہ نے تکفیر کی ہے یہ جو بنوٹی مراسی شیعہ ہے انہوں نے تکفیر کی ہے اور کوئی جناب والا سید متے سے پیدا نہیں ہوا میں نے وہابیوں کے روم میں یہ سنا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے احمد اللہ نے کہا ہے جن تو گھوڑے سے کروا کے دیکھا کرو نہیں یار متا گوڑے سے اور یہ سزا ہے سیدنا علی المرتضا کر اللہ وجہ کریم کی تکفیر کرنے کی کہ ان کو کافر شیعوں نے کہا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انو کی تکفیر کی ہے ان کو کافر کہا ہے اور سب کے سب امام حسین رضی اللہ تعالی کو شہید کرنے والے سب شیعہ تھے شیا تھے شیا نے شہید کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے نہیں یہ بات یہ بات مت کرو مال لوٹنے والے اور شہید کرنے والے شیعہ تھے شیعہ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں وہ بھی شیعہ تھا جو ماتم کرتا ہوا سامان لوٹ رہا تھا ماتم بھی کر رہا تھا سیدہ فرمانے لگی ارے روتا بھی ہے ماتم کرتا روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے کہتا روتا اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور لوٹ اس لیے رہا ہوں میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا وہ شیعہ ہی تھے سب کے سب شیعہ تھے ہاں جی سب کے سب شیعہ تھے امام حسین کی تکفیر کرنے والے سب شیعہ تھے اخبار میں یہ بات موجود ہے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں سننا ہے شی کیا کہتے تھے وہ کہتے ہیں مناقب علیہ ابھی تالب میں یہ بات موجود ہے جلد چار سفا نمبر چھتیس بار وہ وہی ان لما صلاح الحسن بن علی وکیل یا مزل المین و مسجو کا لاتا بلون پین پیحا مسلحتن راسی راس بھی کہتا ہے جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے سلا کر لی تو آپ کو ملامت کی گئی اور کہا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے اور ان کے منہ کالے کرنے والے تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت نہ کر کیونکہ میں اس میں مسلط ہے یعنی بہتری سا میں نے سمجھی ہے اور ان لوگوں نے تکفیر بھی کی تانے بھی دیے مزل المومنی کہا اہل بیت کو مائ اہل بیت اور, اور جناب والا یہاں تک ہی انہوں نے کافی نہیں سمجھا بلکہ آئی اہل بیت کے خلاف جناب والا بہت سی باتیں جناب والا انہوں نے شامل کی ہیں جی بہت سی باتیں شامل کی ہیں انہوں نے کے خلاف یہاں تک آئی اہل بیت کے خلاف انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جو کوئی مسلمان کوئی مسلمان جناب اس بات کو گوارا ہی نہیں کر سکتا اور جناب والا مائے اہل بیت کے بارے میں اگر سننا ہو تو سن اور جا کے اپنے مولویوں سے بیان بھی کرنا کہنا ایک حوالہ ملا تھا اس کی تصدیق چاہتا ہوں اور وہ حوالہ ہماری بیٹی بہن روم میں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ میں چلی جائے اور سن لو اس میں مناقبے آلے ابھی طالب میں یہ بات موجود ہے روایت کی گئی ہے کہ امام تکی کی بیوی ام الفضل بنتے مامو نے زہر لگا, لگا رومال امام تکی کی شرم پر لگا دیا آپ نے جب اس تکلیف کو محسوس کیا تو بیوی سے کہا اللہ لا علاج لا علاج بیماری میں مبتلا کرے لہذا ام الفضل کی شرم میں پھوڑا نکلا جس کے علاج کے لیے وہ حکیموں کے پاس جاتی وہ اس کی شرم کا دیکھتے اس پر روئی لگا کر خوش ہوتے اسے ایسی دوائی سے نفع نہ ہوا تاکہ بیماری میں بہت ہو گئی وا وا وا وا کیا عزت اہل بات کی ہو رہی ہے کہ ایک امام کی ماں ایک امام کی بیوی گا دکھاتی پھرتی ہے یہ, یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں فضائل بیان ہو رہے ہیں فضائل بیان ہو رہے ہیں جناب والا یہ اہم اہل بیت کے جی اور ایسے فضائل یہ عزت ہو رہی ہے اہل بیت نظام کی ایسی عزت جو ہے یہ شیوں کو مبارک کیوں کہ یہ یہودی ہیں اور اہم اہل بیت سنیو سن لو وہ تو خبیز گیا لیکن سن لو اہم اہل بیت سب کے سب سب کے سب سننی تھے سب کے سب کیا تھے سننی تھے اہم اہل بیت سب کے سب سننی تھے اور اہل سنت و جماعت جو ہے ان اپن ان کا اپنا عقیدہ یہی تھا اور میں یہ بات موجود ہے کہ اہل بیت سب کے سب سنی تھے یہ،, یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم آپ نے بھی اہل سنت و جماعت کی تعریف فرمائی اور ان کا شیخ صدوق اپنی کتاب اس جامع الاخبار میں لکھتا ہے مماتا مم اللہ علیہ آل محمد ماتا علی سنت و جماعت اور جناب والا یہ بات یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت لیے ہوئے پود ہوتا ہے وہ اہل سنت اہل سنت و جماعت ہو کر مرا اور دوسری رو لا اللہ ممات سنت و جماعت اذاب القبر ولا شدت یومل کیا Oh, جو آدمی اہل سنت کے عقائد پر مرے گا جو آدمی اہل سنت, سنت و جماعت کے عقائد پر مرے گا اسے عزاب قبر اور قیامت کی سختی سے چھٹکارا ہو جائے گا یہ ہے سنی جو ان کی کتابوں میں جامع الخبار میں شیخ سدوک صندوق سی جی کہہ لو ان کا شہر صندوق جو ہے وہ لکھ رہا ہے اور ان کی کتاب احتجاج تبر جس کا مصنف احمد بن ابی طالب تبری ہے وہ کہتا ہے سیدنا علی المرتض کرم اللہ وجہ کریم کا عقیدہ اہل سنت تھا اہل سنت تھا سیدنا امیر المؤمنین علی المرتض کرم اللہ وج ال کریم سے کہ اخبرنی یا امیر علمینین اخبار من اہل فرقاتے ومن من اہل ومن آتے و من اہل السنت پکال بھائی کا اما اذا سا الطنی پپ ولا علیکا کا ان تسعال انہا احدا من بعد اما اہل الجماعت فانا ومن اتبانی وان اکل و ذالک الحق وقد امر اللہ تعالی ان امر رسولہی و اہل الفرقت المخالفون اللہ و لمن اتبانی و ان اکثر و اما اہل السنت فالمتماثقون بما سنہ الله۔ اللہ رسول اور نقل ایک آدمی نے اٹھ کر پوچھا میر المومنین سے ایک جماعت اہل تفریق اہل بدت اہل سنت کون ہے اچھا اگر تو کر کاری بیٹھا ہے تو سن میرے لیکن میرے بعد کسی سے نہ پوچھنا اہل جماعت میں میرے اور ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہی ہوں اور یہ حق اللہ تعالی اور اس کے رسول کے امر سے ہے اور اہل تفریق میرے اور میرے مستبل ان کے خلاف ہیں اگرچہ ان کی کسرت ہوگی اور اہل سنت تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ان طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ تمہاری کتابوں میں اما اہل بیت سنی تھے سب کے سب اہل سنت و جماعت تھے وہ کہتے تھے جو اہل سنت و جماعت پہ مرا وہ جناب والا وہ جنتی ہے اس سے اگر اٹھا لیا جاتا ہے ایسی تم شیعہ کے لیے کوئی روایت بیان کرو ورنہ انشاءاللہ اللہ تمام اہم ہیں اور اہل سنت ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اہم اہل بیت رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے عقیدے پر چلائے وما علینا اللہ البلاغ المبین